ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مسل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنظرين وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِالْحَقِّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا يُنْذَرُونَ هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ وربك الغفور ذو الرحمه لو ياخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلاكهم موعدا صدق الله الرسول في هذا القران للناس من كل مثل اور البت ہم اس قرآن مجید میں لوگوں کے نفع کی خاطر ہدایت کی خاطر ہر طرح کی مثالیں بار بار بیان کرتے ہیں وکان السان و اکثر شعین جدلا لیکن انسان اکثر امور میں جھگڑا کرتا ہے وہ مامنانا سا ملو ازا احم الحدا لوگوں کو ایمان لانے سے کس چیز نے منع کیا ہے جب ان کے پاس ہدایت آ گئی لوگوں کو اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے سے کس چیز نے منع کیا ہے مگر یہی ہو سکتا ہے کہ ہم سنت انپات کہ ان کے پاس آ جائے پھر پہلوں والوں کا طریقہ اس چیز کی انتظار کر رہے ہیں یا سامنے سے عذاب آ جائے تبھی مان لائیں گے <تصفح> <تصفح> ومان سلین اللہ مبشری <تصفح> ہم پیغمبروں کو بھیجتے ہیں وہ خوشخبری بھی سناتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں <تصفح> <تصفح> لہید خزو بیل حق کا وقت خزو آیاتی اور کافر لوگ جھوٹ کے ذریعے جھگڑا کرتے رہتے ہیں کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جھوٹ کے ذریعے سے حق کو دبا لیں وقت خزو اور یہ کافر لوگ ہماری آیات یعنی قرآن مجید اور جن کو ڈرایا گیا ہے یعنی جو مان چکے ہیں ان کو یہ مذاق سمجھتے ہیں ان کی مذاق بناتے ہیں فارضان اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے اس کے رب کی آیات یعنی قرآن مجید کی آیات تلاوت کی گئی فعارضانا اور وہ اس سے منہ موڑتا ہے اس سے یعنی کہ پیب پشت ڈال دیتا ہے وہ نسیما قدمت یادا اور جو اس نے آخرت کے لیے بھیجا ہے وہ اس کو بھول چکا ہے ان ج النا الا کلوب کن تناف کہو <قَحُو> ہم ایسے لوگوں کے دلوں پر مہرے لگا دیتے ہیں وہ سمجھ نہیں سکتے بات ان, ان کے کانوں پر ڈھکن دے دیتے ہیں وہ سن نہیں سکتے بات وہ ان تد اہم ال الہدا فل ابدا اے نبی ایسے ہر درموں کو آپ ہدایت کی دعوت دیں <coughs> یہ ہرگز ہدایت کو قبول نہیں کریں گے آپ کا رابطہ مففرت کرنے والا <coughs> اور مہربان ہے اس کی مہربانی کی ایک صورت یہ بھی سامنے ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے امال کی وجہ سے جو پکڑ لے تو جلدی لوگوں پر عذاب آ جائے گا پس اللہ کا اصول یہ ہے مئولا لوگوں کے پکڑنے کا ایک وعدہ مقرر کر رکھے اللہ نے اور اس سے پھر کوئی نہیں اپنے آپ کو بچا سکے گا تلکل ہم لمبا سا لبوں کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا یعنی بستی والوں کو جب انہوں نے ظلم کیا کیا ہم نے ان کا بھی ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا ان کی ہلاکت بھی اس وقت مقرر پر ہوئی گزشتہ سبق میں بات رہی تھی کہ جہنمیوں کے بارے میں جب فیصلہ ہو جائے گا تو ان کو جہنم کے کنارے پر کھڑا کیا جائے گا المجرمون وہ مجر دیکھیں گے کہ جہنم کے کنارے جس جہنم کے کنارے پر ہمیں کھڑا کیا گیا ہے گویا ہمیں ہی اس کے اندر ڈالا جائے گا مراد اس سے کافر ہیں ہے ان کو یہی احساس دلانا ہے کہ یہ ان کے ایمان جیسے انہوں نے صحیح نہیں کیا یا امال ان کے کیسے تھے تو یہ ان کی سزائے مصرفہ اسے اپنے آپ کو بچا نہیں ولکثرفنا فی حاض القرآن لنٰ سمن کل مسل والے سبق میں انسان کو اللہ تعالیٰ دعوت فکر دے رہے ہیں کہ اس کو حدیت قبول کرنے میں کس چیز کا انتظار ہے کہ حد کے اسباب تو سارے موجود ہیں کہ پیغمبر بھیج دیے کتاب بھیج دی اور پیغمبروں پہ جانشین بار بار سمجھا رہے ہیں تو کس چیز کا انتظار ہے وہ حدیت کیوں نہیں قبول کر رہا قصر رفنا فحاظ القرآن بن ناسمن کل مسل ہم نے انسان کے فائدے کے لیے اس قرآن مجید میں ہر طرح کی مثالیں بار بار بیان کی ہیں ہدایت کی مثالیں بھی کہیں کلمہ طیبہ کی بات کہیں شجرہ طیبہ کی بات کہیں کلمہ خبیصہ کی بات کہیں اچھے لوگوں کی بات کہیں برے لوگوں کی بات تاکہ اچھے لوگوں کی کہانیاں سن کے لوگوں کو رغبت ہو کہ ہم بھی اچھے بنیں بروں کے عذاب کی باتیں سنائیں یہ بار بار لیکن انسان اکثر امور میں جھگڑا کرتا ہے آگے سے بحث کرتا ہے اس کو آدمی سمجھائے تو آگے سے ایک عجیب سی بات مثلا بندہ کہے لوگوں کو بھائی جلدی سو جائے کرو صبح کی نماز با جماعت تکبیر اولہ پڑھا کرو تو آگے سے جواب کیا دیتے ہیں کہ اللہ اٹھا دے گا تو جی جو نماز جماعت سے پڑھیں گے اللہ اٹھا دے گا جی اللہ اٹھا دے گا, جی اٹھا دے گا اس میں اپنی سستی کا دخل ہے یہ بات بھی اللہ کے اوپر ڈال دی ہے کہ اللہ اٹھا دے گا تو جی صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے نہیں بات یہ ہے جو ایڈ کی بات ہے جو کمزوری کی بات ہے وہ اپنے نفس کی طرف اور شیطان کی طرف منسوخ کرنی چاہیے اسباب تو سب موجود ہیں اللہ نے آپ کو صحت دی ہے آپ کو گھر آرام کے لیے دیا ہے کھانا پینا دیا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے مہیا ہے اب صرف آپ نے ہمت کر کے اٹھنا ہے قوم انسان اکثر سے انجد اللہ کوئی بھی آپ کسی انسان کو بڑے ہمدردانہ انداز میں آپ سمجھائیں اور اسے یہ کہیں کہ بھائی آگے سے باعث مباحثہ نہیں بات دل کو لگے آپ قبول کریں آخر میں اس نے ایسا نقطہ نکال کے بات آگے کرنی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ اپنا وقت ضائع کیا ہے یہ ہے جھگا ہونے کی بات اس عید تحت تفسیر معرف القرآن نے کافر کا واقعہ لکھا ہے کہ آخرت میں جب اس کے سامنے مال نامہ پیش کیا جائے گا کہ یہ ہیں تمہارے اور وہ تم نے ایمان نہیں لایا اور جوں ہر درمیان وہ کہے گا میں تو اللہ اس عمال نامے کو نہیں مانتا مجھے نہیں پتہ کس نے لکھا ہے کیسے لکھا ہے پھر فرشتے جب اس کے خلاف گرواہی دیں گے وہ کہے گا میں نہیں مانتا میں تو ان کو جانتا ہی نہیں پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ کے بارے میں اور کچھ بھی موجود ہیں دوائیاں وہ انکار کرتا جائے گا یعنی کافی حد تک وہ جیسے کہ ہر مجرم جب اس کو پکڑا جائے تو چور کو بھی تو پہلے یہی کہتا ہے چوری نہیں کی ہے پھر دوسرے دن کے بعد پھر کرتا یوں ہو گیا جب اس کے یہ عمال نامے وغیرہ ساروں کا وہ انکار کر دے گا تو پھر اس کے آزاد اس کے خلاف گواہی دیں گے اپنے آزاد جسم کے اس کے خلاف جب گواہی دیں گے تو پھر وہ چپ ہو جائے گا لیکن شروع میں وہ جھگڑا کرتا رہے گا کہ کامل انسان ہو اکثر شہ ج مطلب یہ ہے کہ یہ جھگڑا اس کی فطرت میں ہے اور اس جھگڑے کو پروان چڑھانا کوئی کمال نہیں ہے لہٰذا اس جھگڑے کو معتدل بنانا ہے اس کو سراط مستقیم پہ لانا ہے تو وہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو نورانی کتاب ہمارے سامنے ہے اس کے مطابق انسان کے اخلاق ایمان عمل ہوگا تو یہ حق بات کو سننے کے سامنے جھگڑا نہیں کرے گا کوشش کرے گا میں اس پر عمل کروں اور اپنی غلطی یا عرضی کا اپنی کمزوری کا اقرار کرے گا یہ اچھا انسان ہے اس لوگوں کو کس چیز نے منع کیا ہے ایمان لانے سے جبکہ ان کے سامنے واضح ہو گئی حدید کتاب نازل ہو گئی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں کرتے کس چیز کی ان کو رکاوٹ ہے ہر چیز اب ان کو سمجھ آ چکی اللہ غریب یہ آگے ناراضگی کا جملہ ہے کہ گویا لوگ ادایت اس لیے نہیں قبول کرتے کہ ان کے اوپر پہلوں کی طرح واقعہ ہو جائے جیسے پہلی امتوں کے اوپر عذاب آ کہیں بادل आ کہیں ہوا آ کہیں پتھر برس گئے کہیں کیا ہو گیا کہ ان کو اس طرح کے واقعے کا انتظار کرتے ہیں تب مان لیں گے تو اللہ کی خصوصیت اپنے آخری حبیب کی برکت سے مہربانی ہے اس امت پر کہ بالکل لیا حساب نہیں آئے گا تو لوگوں کے سامنے ہدایت کے سارے اسباب واضح ہوں اور پھر اس کے بعد جس کو قران مجید کہ تبین الرشد من الغیث کے بارے میں فرمایا کہ ہدایت تمام اعتبار سے واضح ہو چکی ہے کہ یہ آپ کا معبود ہے یہ آپ کا پیغمبر ہے یہ آپ کے لیے امان و اخلاق اور اداب ہے امان المرسلین اللہ مبشری نمن ہم پیغمبر بھیجتے ہیں جو بات مانتے ہیں لوگ ان کو خوشخبری سناتے ہیں پیغمبر کہ تم اللہ کے مقبول بن ہو تمہاری ایک ایک بات کے اوپر اللہ اضر دے گا اور اللہ کا اصول ہے کسی کا کسی نے ایک اللہ ظاہر نہیں کرتے امن زرین اور پیغمبر کا دوسرا شعبہ یہ ہے فرض منصبی میں دوسرا کام پیغمبروں کا یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بات نہیں مانتے پیغمبروں کو ڈراتے ہیں دیکھو اللہ پر ایمان لاؤ اچھے اخلاق بناؤ اچھے امال بناؤ ورنہ عذاب آئے گا اور عذاب دنیا میں بھی ہوتا ہے آخرت میں انسان کا نفس انسان کو سمجھنے سے کاسے کر دیتا ہے اور ان باتوں کو وہ دوسری طرف منسوخ کر دیتا ہے نہیں میں ویسے ہو گیا تھا تو تب یہ ہوا تھا وہ ساری تنبیحات ہوتی ہیں حق آیات وما کافر لوگ جھوٹ کے ذریعے باطل کے ذریعے کے ذریعے جو ان کے پاس حربے ہیں کافر ان تمام حربوں کے ذریعے سے یہ ہمیشہ کوشش کرتے رہے تاکہ حق کو وہ دبا دیں مراد قرآن کو دبا دیں آخری شریعت کو دبا دیں پیغمبر کے ماننے والوں کو دبا دیں انہوں ہمیشہ کوشش رہی ہے اور ہر دور میں کوشش رہی ہے دیکھو پوری تاریخ آپ دیکھو خیرات صحابہ طب تابعین کے بعد جتنے یہ نظام گزرے ہیں کہیں مغلیہ کہیں کیا کہیں کیا سب نے اپنی حکومت کی خاطر جنگ لڑی ہے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی مفاد کی خاطر نام کے مسلمان تھے دیویا گھروں میں ہندو لائیے نام کے مسلمان تھے بادشاہ دیویا گھروں میں راستی جی لائی کیا وہ اسلام کی خدمت کر سکتے تھے بات یہ ہر دور میں کفر نے بھی اور اس طرح کے کفر کے جلد مسلمان ہم ہما کافروں نے بھی اسلام کو دبانے کی کوشش کی پوری مشینری اسلام کو دبانے کے لیے کوشش کرتی رہی اس کے لیے بڑے بڑے بجٹ تیار ہوتے رہے مخرت ہوتے رہے لیکن اسلام تو اسی طرح ہے اسلام کا مددگار اللہ پاک ہے دو لوگ بھی اس بے لوز طریقے سے اسلام کے ساتھ رہے اللہ کی ان کے ساتھ مدد رہی وہ ہمیشہ آخر میں رسوا ہوئے جو اسلام کو دبانے کی کوشش کرتے رہے وہ تقریبی کیا کیا ان کافروں نے یا کافروں کے خوشامتی نے جب تک ہوگی یہ آیا میری قرآن اور اسلام کی عیات کی مذاق بنائی وہ میں ان اور جو لوگ قرآن حیات پر عمل کرتے تھے ان لوگوں کو بھی مذاق بنائیے یہ ایسے ہوتے ہیں یہ مولوی ہوتے ہیں میں آپ کو اس پر کیا مثالیں دیں آپ معاشرے میں سمجھتے ہیں دنیا کیسے کہتی ہے وہ اپنا نقصان کرتے ہیں ہمارا کیا کرتے ہیں جو بندہ جتنا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے قریب ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہے لوگوں کے نصیب میں ان لوگوں کی مذاق ہے لوگوں کے مقدر میں بٹبختی ہیں تب تو اسلام کی اور قرآن, قرآن کی نظام کو نہ رہی کافر ہوں یا اس طرح کے ان کو کوئی شکل ہا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیات تو اس کے سامنے ذکر کی جائے پڑھی جائیں سمجھایا جائے فارضان ہا یہ مولوی لوگ چودہ سو سال پرانی بات کرتے اب تو ہر طرح کا نیا کام آ نیا نظام آ فلان آگیا کیوں جی پہلے زمانے کے لوگوں کے دو کام نہیں ہوتے تھے دو آنکھیں نہیں ہوتی تھیں پانچ چھ پہل کام نہیں ہوتے تھے کیسے نیا نظام آ گیا تمہاری چاروں کیوں گئی ہے دس تمہارے ہاتھ ہو گئے وہی ہے انسان وہی ہے اللہ کا نظام یہ قرآن ہمیشہ کے لیے اسی طرح روز روشن کی طرح یہ اسلامی شریعت رہے گی جیسے جناب نبی عطاق صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل ہوئی ہے یہ بھی انسان ان بد دلیل ان کی بد بختی کی وجہ سے ان کو یہ اس طرح کی گمراہ دلیل رہتا اسلام قرآن ہو گئے تو تم وہ ترقی کر کے کون سکی ہے بنائے تو ان نے سنبھالنے کے لیے پھر تمہارے اوپر بنا رہا ہے ان کو کیا ترقی کی ہے اسلام میں تو مسلمانوں میں کسی طریقے سے زندہ رکھا ہے اور پڑھا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں کوئی کیا رہے ہیں کوئی جل ڈال رہے ہیں کچھ کیا کہہ رہے ہیں پھر بھی تو ہو رہا ہے اسلام اسی طرح روز روز کو اس کے قریب آئے اور اس سے آپ کی ہدایت لے حاصل تو نہ دیتا ہے جی من کرے ربی جس کے سامنے اللہ کی یاد پڑی گئی وہ سے دور جاتا ہے تو مسجدہ اور بھول گیا جو اپنے نے آگے بھیجے ہیں بابے اس کی سزا ہوگی اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے. بار بار جب انسان کو سمجھایا جاتا ہے اور انسان حد گرم ہوتا ہے ایک وہ انسان ہے جو چپ ہو جاتا ہے اپنے کو کمزور سمجھتا ہے کہتا ہے ہماری غلطی ہے ہمیں صحیح عمال کرنے چاہیے گناہ چھوڑنے چاہیے یہ بخشش کے قریب ہے اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے گی لیکن ایک وہ جو اعراض کرتا ہے آگے سے اعتراض کرتا ہے تو پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے باغی کو کوئی حکومت نہیں چھوڑتی جو گناہ کا گنا کو اعتراض کر لے تھوڑی وہ سزا ہوتی ہے معافی ہو جاتی ہے باغی کو کوئی نہیں چھوڑتا الگ کو سزا دیتا ہے جو شخص ہر گرم ہو جاتا ہے اسلام کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور پھر اس کے آگے دلیلوں دے کر اپنے اس گناہ والے کام کو جیز کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے لوگ سود کو یہ فلاں کو, کو حلال کرنے کی کوشش میں لگے ہیں اور لوگ ان دلیموں کو قبول کر کے اس نظام میں مقتلع ہیں بات یہ ہے جب اس طرح لوگ ہوتے ہیں تو پھر میں اتنا ذہن نہ الکنی بھی مت الب کہ ایسے ہر درم وہ سرکش اور باغ ہوتے ہیں ہم تو ناراض ہو جاتے ہیں ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں ان کے کانوں پہ مہر لگا دیتے ہیں, لگا دیتے ہیں کہ یہ حق بات سننے کی ان سے صلاحیت سل ہو جاتی ہے آپ ان کو سمجھاتے بھی رہے ان کو ہدایت نہیں ہوگی اللہ تو بڑا مخرت کرنے والا ضرور رحما مہربان ہے تو اللہ سے معافی چاہے تو اللہ مہربان ہے لیکن اللہ کے سامنے اپنی طاقت دکھائے اپنی بغاوت دکھائے اب ابھی اپنے سامنے اپنے انسان کو خود سخت اصولوں کو زیادہ مبارک سمجھو اور اللہ کی تعلیم ان کو سے کچھ ڈالے تو پھر ایسا سچ باغی ہوتا ہے اللہ ناراض ہو جاتا ہے فرمایا کہ پھر ان کو جو بھیڑ دی بھی بھی جاتی ہے آزاد بھیڑ اللہ کا ایک اصول ہے محنت دیتا ہے اللہ تعالی کیوں نہیں وہ توبا کی طرف آ گئی لیکن جب وقت مقرر اللہ کا اصول ہے وہ آ جاتا ہے پھر حلاکت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اللہ سمجھ نہ سکے